بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انزلناه في ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا وما می لت القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے لئی من الف خو ش قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں سلام ہی مطلع الفجر یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے